من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم إنِ الحَقّ يُخْررجُونَ الرَّسُول وَإياكُ يُخْررجُونَ الرَّسُلَ وَإّكُمْ أَ تُؤمِنُوا بالِاللهِ رَبّكُم إنِنكُ تُم خََجَتُم جِهاد فيِي سَبِيل وَبَتِ غَ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں بے حد رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو تم لوگ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو حالانکہ وہ دین برحق کا انکار کرتے ہیں جو تمہیں ملا ہے انہوں نے رسول اللہ کو اور تمہیں صرف اس وجہ سے مکہ سے نکال دیا ہے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لے آئے ہو اگر تم میری راہ میں جہاد کرنی اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر سے نکلے ہو تو پھر ان سے چپکے چپکے دوستی کیوں کرتے ہو میں تو وہ سب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ اللہ کسی بھی راہ سے بھٹک جاتا ہے اس بات پر تمام محدثین و مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس صورت کی ابتدائی آیتوں کا سبب نزول حاتب بن ابھی بلطا رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو مہاجرین اولین اور بدری صحابیوں میں سے ہیں امام احمد بخاری و مسلم اور محمد بن اسحاق نے اپنی صحیح سندوں کے ساتھ اس بارے میں جو روایتیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، قروا بن زبیر اور دیگر علماء سیرت و تاریخ سے نقل کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیبیہ کے بعد جب اہل مکہ نے معاہدے کی پابندی نہیں کی تو رس اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کرنے کا پختہ عزم کر لیا اور مسلمانوں کو ایک غزوے میں شرکت کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا اور یہ بات چند ہی صحابہ کرام کو بتائی کہ ان کا ارادہ فتح مکہ کا ہے حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے وہ کہیں دوسری جگہ سے آ کر وہاں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حلیف کی حیثیت سے اقامت پذیر ہو گئے تھے وہ خود تو ہجرت کر کے آ گئے تھے لیکن ان کی اولاد اور ان کے بھائی اور چچا وغیرہ ابھی مکہ میں ہی تھے انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کیا تو دوسرے مہاجر صحابہ کے خاندان والے وہاں موجود ہیں جو مکہ میں موجود ان کے بال بچوں کو قتل ہونے سے بچا لیں گے ان کے خاندان والے وہاں نہیں ہیں اس لیے اگر وہ بعض آیان قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے مطلع کر دیں گے تو وہ ضرورت کے وقت ان کے بچوں اور رشتہ داروں کو قتل ہونے سے بچا لیں گے اسی لیے انہوں نے بنی عبد المطلب کی سارا نامی ایک مشرقہ لونڈی کو خط لکھ کر مکہ روانہ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالی مدد کے لیے آئی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزر یہ وحی اس کی اطلاع دے دی آپ نے فوراً علی ابو مرتد اور زبر اب العوام تین مشہور گھر سواروں کو اس سے خط چھین لینے کے لیے روانہ کیا اور فرمایا کہ وہ عورت تمہیں روزۂ خاخ میں مل جائے گی اگر وہ تمہیں خط دے دے تو اسے چھوڑ دینا ورنہ اسے قتل کر دینا انہوں نے اسے روزہ خاخ میں جا لیا اور بڑی دھمکیوں کے بعد اس نے وہ خط اپنے بال کے جوڑے سے نکال کر دیا جس میں حاتب نے بعض مشرقین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی خبر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب سے پوچھا کہ ایسا تم نے کیوں کیا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجیے پھر انہوں نے خط لکھنے کا اصل سبب بیان کیا اور کہا کہ میں کافر نہیں ہو گیا ہوں اور اپنے دین سے پھر نہیں گیا ہوں آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ اس کی گردن مار دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتب غزۂ بدر میں شریک ہوا تھا اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالی بدری صحابیوں کے دلوں سے خوب واقف تھا اس لیے فرمایا اعملو ما شئتم فقد غفرت لکم اے شئتم فقط غفر تو اے صحاب بدر اب تم چاہے جیسا عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں اسی حادثے کے بعد اس صورت کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم لوگ ان کافروں اور مشرقوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں تم انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی اسرار بتاتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دین حق کے من کے رہیں اور انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا تھا حالانکہ تمہارا اس کے سوا کوئی قصور نہیں تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے تھے یہ ظالم کافر اس لائق نہیں ہیں کہ تم انہیں اپنا دوست بناؤ اگر تم مکہ سے میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا کی جستجو میں نکلے تھے تو تمہیں ان کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں تم ان سے اظہار دوستی کے لیے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ان تک پہنچانا چاہتے ہو حالانکہ میں تو تمہارے تمام ظاہر و باتن کو جانتا ہوں اور تم نے دیکھ لیا کہ میں نے اپنے رسول کو اس خط کی تلا دے دی جو تم نے مشرقی مکہ کو بھیجا تھا آیت ایک کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سراحت کے ساتھ فرمایا کہ تم میں جو شخص مشرقوں کو اپنا دوست بنائے گا وہ دین اسلام کی سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں کفار و مشرقین اور یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے سورت الماعدہ آیت 51 میں فرمایا ہے مومنو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ اور سورت النساء آیت 144 میں فرمایا ہے یا خخل کا فرین اولی امن المؤمنین اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اور سورہ علیہ عمران آیت 28 میں فرمایا ہے لا لت المؤمنین الک اولیاء من دون المؤمنین کہ مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بنائیں